بسم اللہ الرحمن الرحیم تہترواں مکتوب مرتبہ اور منصب کی لالچ اور نماز کے بیان میں میرے عزیز بھائی شمس الدین معلوم ہو کہ نفاق کے ساتھ کوئی کام کرنا صدیقوں کے مدارج کی امید رکھنا اصحاب دین کی شان نہیں تم جو کچھ بھی کرو اس میں ذرہ برابر بھی لالچ کا دخل نہ ہونا چاہیے نیت خالص کے معنی یہی ہے کہ عبودیت کا اظہار کیا جائے جس میں ہرس و تما کی شمولیت نہ ہو کیونکہ تما دوسری چیز ہے اور اظہار عبودیت ایک دوسری چیز غور کرنے سے اس کی باریکی تمہاری سمجھ میں آئے گی مگر ہائے ہم اور تم تو یہ غرض رکھتے ہیں کہ خدا کے دربار میں کون سی رشوت پیش کریں چلو بندگی ہی صحیح مصرہ زہ عشق ارب رشوت دوست خواہی داشت جانا را وہ عشق بھی کیا خوب عشق ہے کہ محبوب کو رشوت دے کر اپنا دوست بنا لیا جائے اے بھائی اس راہ میں لالچ کا خیال دل سے نکال دو کسی شخص کے لیے خدا پر کوئی چیز واجب نہیں آج جو مخلوق کو اس نے اتنی نعمتیں دے کر مالا مال کر دیا ہے بالکل مفت دیا ہے اور کل قیامت کے دن جو کچھ عنایت فرمائے گا وہ بھی مفت بغیر کسی معاوضے کے ہوگا بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ جو کل تمہارے سامنے خطبہ پڑھا جائے گا جزاون یہ ان کے اعمال کا ہے جو دنیا میں کرتے تھے یہ محض اس لیے کہا جائے گا کہ اس کی عطا سے تمہارا دل چھوٹا نہ ہو جائے کیونکہ آدمی جو کچھ اپنی محنت مزدوری کی کمائی کھاتا ہے اس کو اس میں زیادہ مزہ ملتا ہے اعتبار اس کے کہ کسی کا مفت دیا ہوا کھائے مگر اس بادشاہ بے نیاز و بزرگ و برتر نے تمہیں جو کچھ حنایت فرمایا ہے بغیر کسی علت او سبب کے دیا ہے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی درماندگی اور بے چارگی کو دیکھتے ہوئے جو بھی کر سکو محض اظہار بندگی کی نیت سے کرو ذرا بھی اس میں تما کا دخل نہ ہو اس نے جس چیز کے لیے تم کو حکم دیا ہے تم کو چاہا ہے نہ کہ اس چیز کو اس لیے تم پر بھی لازم ہے کہ اس دربار میں جو کچھ لے جاؤ پاک صاف کر کے اس کے لیے لے جاؤ نہ کہ بہشت کی امید اور دوزخ کے خوف و حراس سے اس کو آلودہ کرو شعر مارا نا دوزخوں دو نے اہر سب بہشت بردار بردارز رخ پردہ کے مشتاق لقائم ہم کو نہ دوزخ کا غم ہے نہ بہشت کی لالچ اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دے کہ ہم تو پس تیرے دیدار کے مشتاق ہیں یہاں تما کی جڑ کاٹ ڈالنا ہی بہت بڑا کام ہے یہ ہمارے تمہارے بس کی بات نہیں اور نہ ڈینگ ہاکنے والوں کا یہ کام ہے ہم سے سے سے تم تو دوزخ کے خوف بہشت کی لالچ سے بھی بندگی ادا نہیں ہوتی کیونکہ پیدائشی بد نصیب ہیں اپنی بیتی کسی نے یوں لکھی ہے شیر بد بخت اگر بر لبے دریا با شد لب خشک چو ہل سرے دریا باشد اگر کوئی محروم القسمت دریا کے کنارے بھی چلا جائے تو ساحل دریا کی طرح پیاسا ہی رہے گا یہ حضرات انبیاء اور اولیاء کا شیوا ہے ہمارا تمہارا نصیب سوائے ایمان کے اور کچھ نہیں خدا کرے کسی دن ان کے گھوڑوں کی سم کا غبار ہمارے سروں پر اڑ کر آ پڑے کہ ہم بدبختوں کے لیے ابدی خوش نصیبی کا ذریعہ بن جائے اور اگر کوئی شخص بسات شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین ل پر قدم رکھے اور خدا بزرگ و برتر سے تمہ و ناز بھی کرے تو وہ مغرور ہے لیکن شریعت کی راہ میں اللہ تعالی کے کل احکام بجا لانے اور حق عوامر و نواہی بجا لانے اور ترک منہیات کو دینداری کے ترازو میں تولنے کے بعد اجازت ہے کہ پدر ملت حضرت حضرت ابراہیم خلی اللہ علیہ السلام کے اس قول کی پیروی کرے ولدھی اوئیں یکلی خطیتی یوم الدین میں خدا سے تما رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف فرمائے اور ابتدائی خلت میں آپ کا فرمانا یہ تھا وجنبنی و بنی انبدالاسنام مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا اور آخر خلت کے عہد میں آپ کا قول وہ تھا ولدی آتم یکفر علی قطی یوم دین لیکن جو شخص انفوان شباب کی رنگ رلیوں اور و فجور اور لہو اللعب میں مبتلا رہا دین و ملت اسلام کا کوئی حق ادا نہ کیا وہ یہ چاہے کہ میں پدر ملت اسلام حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی پیروی کروں کوئی ٹھیک بات نہیں اگر کسی کی خواہش ہو کہ اس کے اعمال برج عبادت کی بلندی پر پہنچ جائیں پہنچائے جائیں اس کی کوئی قیمت لگائی جائے تو اس سے صاف کہہ دو کہ نیت کے ہاتھ میں دل کی لگام سونپ دے علمائے اسلام نے یہیں سے کہا ہے نیت عمل نیت ہی دل کا عمل ہے جب تک اعمال کو نیت کی سند نہیں ملتی انسان اس وقت تک عادت کے عالم سے عبادت کے خزانے تک نہیں پہنچ سکتا عطات عطات مقبول نہیں ہوتی جو عمل کے نیت کے نور سے روشن نہیں اسے عادت کے مکان میں بند کر دیتے ہیں اور وہ مردوں اور وہ مردوں کے مردوں کے اعمال کی صف میں داخل کیا جا سکتا نیت عبادت میں اہل سعادت کے ایمان کا ایک رکن ہے اور بندے کے پاس خدا کی امانت سمجھی جاتی ہے اور اس میں یہ راز ہے کہ نیت کے ذریعے دین کے سوا جو کچھ بھی ہے دل سے پاک و صاف کر دے تاکہ بغیر زہمت عادت اور اغیار کی وحشت و آفت کے عبودیت کی کمر کس کر توحید کا اہد جو ازل میں بان چکا ہے پورا کر سکے۔ اگر عہد ازل را آشنائی اذان حضرت چراگیری جدائی بمانی باز جان را آشنا کن سررائے قرب دست پادشاہ کن سزائے قرب دست پادشاہ کن ازل میں جس بات کا عہد کر چکا ہے اگر وہ تجھ کو یاد ہے تو اس کے دربار سے کیوں جدائی اختیار کرتا ہے اپنے جان و دل کو پھر مانی کے ساتھ آشنا کر تاکہ بادشاہ کے دائیں بازو میں قریب بیٹھنے کے لائق ہو جائے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر زبان پر تصبیح اور تحلیل کے الف، الفاظ جاری کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم ذاکروں کی صفت میں داخل ہو گئے اور عبادت کی راہ میں استقامت حاصل کر لی یہ اہل عبادت کے لیے بڑا مغالطہ ہے کیونکہ زبان تو فرا اور شاخ کی حیثیت رکھتی ہے اس کے نہ ہونے سے دین کی عزت و وقار میں کوئی نقصان نہیں ہوتا زبان کا ذکر و وظیفہ جو عادت والوں کی ایک رسم بن گئی ہے ان کی تصبیح و تحلیل ریا اور دکھاوے سے زیادہ نہیں اس پر یہ تما کے اصحاب اخلاص کی فضیلت کی برابری کریں اے بھائی جو چیز خلوص نیت سے نہ کی جائے گی اس سے قیامت تک خسارہ ہی خسارہ ہوگا اللہ اور کوئی حکم ان کو نہیں دیا گیا سوائے اس کے کہ اللہ کی بندگی خلوص دل سے کریں کردار میں خلوص نہیں ہم رسم و عادت کے سوا کچھ نہیں جانتے اور اپنی کورے باطنی سے سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یہی پونجی عبادت کا خزانہ ہے یہ بدبختی کی نشانی اور بدقسمتی کی بیڑی ہے شیر اگر صد قرن می گردی چو گوئے نمی دانم کے خواہی یافت بوئے بپنداری کے بردی روزگارت تو دین راکستی بادین چہکارت چہدانی بیش ازیں دولت گدارہ کے جانے برف شاند بادشارہ اگر تو ہزاروں برس تک گیند کی طرح لڑکتا پھرے تو میرے خیال میں اس کی مہک تک تیرے دماغ میں نہ پہنچے گی تو سمجھتا ہے کہ میں اپنا کام کر کے سبکدوش ہو گیا ارے تو ہے کون اور تجھے دین سے سروکار ہی کیا فقیر کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا دولت ہو سکتی ہے کہ بادشاہ پر اپنی جان نچھاور کر دے دل کا سر چاہیے جو تجھ سے عبادت کرا سکے البتہ اس وقت عبادت کرنے والا سمجھا جا سکے گا لیکن غفلت اور رسم و عادت کی طرح جو کچھ کرے گا وہ ادھورا سدھورا کسی کام کا نہ ہوگا جو ذکر بغیر سوز دل کے زبان پر لایا جائے شریعت کے دربار میں اس کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا جاتا بھلا ایسا ذکر بھی ذکر کہلانے کے لائق ہے اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ جو آستانہ توحید کا داروغہ ہے ایسا ادا کرے جیسے بازاری زبان میں خرید و فروخت کرتے ہیں یا اہل غفلت سے گفتگو کرتے ہیں تو اس سے مقصد توحید حاصل نہیں ہوتا اسی طرح جو شخص محض باتوں سے بغیر باطنی توجہ کے خدا کی بندگی کا دعویٰ کرے تو اس کو قیامت کے دن دشمن نے دین کی صفت میں ڈال دیا جائے گا اور دوزخ کے طبقے اسفل میں اس کو جگہ ہوگی یہی راز ہے جو کہا ہے شیر شیر شرف زنار تسبی ہت یک شد تو خواہی خواہ جشو خواہی غلامیں اے شرف تیری زنار و تسبیح ایک ہو گئی اب تجھے اختیار ہے چاہے مالک بن یا غلام اے عبادت کا جھوٹا دعوی کرنے والے تیرے اوپر افسوس ہے کہ اپنے بیکار سر پر علم کی دستار باندھ رکھی ہے اب مارے فخر کے جہان میں نہیں سماتا ذرا ٹھنڈے دل سے غور کر کہ تو دوستوں کی صف میں جگہ پانے کا حقدار ہے یا دشمنوں کے زمرے میں داخل کیے جانے کے لائق ہے اے عادت و رسم کے تابے تو نے غرور کا چھوڑا ہے اور اپنی پاک باطنی کے دامن کو لوگوں سے, بچائے رکھتا ہے تاکہ ان کی صحبت سے آلودہ نہ ہو جائے ذرا ہوش سنبھال عقل کے ناخن لے کہیں ایسا نہ ہو کہ نقبت و ادبار کا یہ لباس اپنے ساتھ قبر میں نہ لے جائے ارے کسی کی جوتیاں جوتیاں اٹھا اٹھایا کر تاکہ خدمت کی برکت سے زنار رسم اور عادت کفر تیری گردن سے ٹوٹ جائے تازا صفت بجیفہ در پالائی کہ چون شاہی تو در خورے شاہی چون سا اگر غذائے باز گردی بازے گردی کے دست شہ جب تو جب تک کوئے کی طرح گندگی میں آلودہ ہے شاہین کی طرح بادشاہ کی توجہ کے لائق نہیں ہو سکتا اور اگر ایک چڑیا کی طرح کسی باز کی غذا ہو جائے تو ایک ایسا باز ہو جائے گا جسے بادشاہ اپنے ہاتھوں پر بٹھاتا ہے لیکن اگر کسی کا نقطہ دل اس کلمے کی عزت کے ساتھ آشنا ہو گیا تو آٹھوں بہشت اس کے پاؤں کی خاک بن جانے کی مشتاق اور مند ہوں گی اور سے زیادہ بےتاب ہوں گی جتنا ایک پیاسا پانی کے لیے بےتاب ہوتا ہے تجھے حق مسلمانی کا واسطہ اگر تُو نے ایک مرتبہ بھی یہ کلمہ سر دل سے کہا ہے تو دیکھ کہیں ایسا نہ ہو کہ تُو اسے آٹھوں بہشت کے ایوز میں بیچ ڈالے کیونکہ اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے اگر تو بیچ دے گا تو بڑا نقصان اٹھائے گا دیکھ کہیں گھر کے مالک ہی کو گھر کے ایوز فروخت نہ کر ڈالے شیر چ جانا آمد از جان کم نعیت ہماں ایں جوئے تو کان کم نعایت یق راخوا تا در رہنمانی فلک رود باش تا در چہنمانی چو تو ہستی مراد دیگر ہما ہست ہما دستم چوں تو دہی دست جب محبود محبوب آتا ہے تو کم سے کم جان سی شے اس پر قربان کرنا ضروری ہوتا ہے بس اسی کو تلاش کر اور اس سے کم کوئی دوسری چیز تلاش کرنے کے لائق نہیں ہوتی بس تو اسی کا ہو رہ تاکہ راستے میں پڑا نہ رہ جائے آسمان کی طرف اڑتا چلا جا تاکہ کسی کنویں میں نہ گر پڑے جب تو میرا ہو گیا تو ساری چیزیں میری ہو گئیں جب تو نے سہارا دیا تو سب میری آو بھگت کرنے لگے اگر اس کلمے کو اس کے سوا کسی دوسرے کے لیے کہا تو اخلاص کے ساتھ تو نے نہیں کہا اب چاہے تو بہشت میں رہے یا دوزخ میں اگر بہشت کے لیے کہا ہے تو خود پرست ہے خدا پرستی تو اس کے لیے صحیح ہوتی ہے کہ جو خود کو خدا کے حکم پر رکھے نہ یہ کہ خدا کو اپنے لیے مرد وہ ہیں جنہیں ان کی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے باز نہیں رکھتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری درگاہ خرید و فروخت کی جگہ نہیں ہے جب تم بازار جاتے ہو تو اس ارادے سے جاتے ہو کہ جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے وہ خرید کر لاؤ گے لیکن جب میرے دربار میں آؤ تو اس ارادے سے آؤ کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے لوٹا دو اور مفلس و قلاش ہو کر واپس لوٹ جاؤ ی صاحب نظر نے کہا ہے قطع نیست جز نیستی رہے عاشق تاکہ ہستی بیا بد از درگاہ در شہادت ببی کے زین مانے نہ نقصت آمد آنگاہ اللہ عاشقوں کے لیے نیستی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تاکہ وہ محبوب کی درگاہ سے ہستی جاوید پائے اس لیے کلمہ شہادت میں پہلے لا آیا ہے اور اس کے بعد اللہ خواجہ احمد خزرویہ رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کو خواب میں دیکھا اس نے فرمایا یا احمد کلب نہ فن یتنی اے احمد سب لوگ مجھ سے مانگتے ہیں مگر با یزید مجھ سے مجھ کو مانگتا ہے بعض لوگوں کو اس میں شک و شبہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس طرح خدا کو خواب میں دیکھنا جائز نہیں ہے لیکن یہاں تو صدیقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے ہماری تمہاری بات نہیں نہیں ہے صدیقوں کا خواب ہی دوسرا ہوتا ہے اور ہم تم جو خواب دیکھتے ہیں وہ کچھ اور ہے جو اس عالم قون و فساد کی حد سے آگے نہیں بڑھتا صدیقوں کا خواب دنیا و آخرت کی پستی میں نہیں اترتا جب تک آدمی اس دنیا میں ہے اس کے لیے یہ باتیں نہ خواب میں جائز ہیں نہ بیداری میں مگر جب بشری صفتیں انسان میں نہ رہیں اور وہ ان سے بالکل خالی ہو گیا تو دنیا میں اختلاف کی مجال نہیں اور یہ جائز ہے کہ خدا نے کسی دوست کو خواب دکھائے اور اس خواب میں اس کو اس سے چھین لے اور دنیا و آخرت سے باہر لے جائے اور وہ دولت جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اس پر کھول دے تمہیں چاہیے کہ تم اس حقیقت پر ایمان لے آؤ اور مردانے خدا کے احوال میں کوئی تصرف نہ کرو ایک بزرگ نے کہا ہے روبائی آس کے بس عشق مسکور بود بآکا ب وفائے عشق مشہور بود نزدیک خرد وجود اے او در مرتبہ از جہانے مادور بود جو شخص صفت عشق کے ساتھ ذکر کیا جائے اور اپنے عہد کی وفاداری میں بھی مشہور ہو تو عقل کے نزدیک اس کا پاکیزہ وجود مرتبے میں ہمارے جہان سے دور ہوتا ہے دشمنوں کے خوش کرنے کے لیے عاشرۂ محرم کے دن چار رکتیں ادا کرے پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص گیارہ مرتبہ دوسری رکعت میں الحمد کے بعد کلیاہ کا کافرون تین مرتبہ اور سورۂ اخلاص گیارہ مرتبہ تیسری رکعت میں حمد کے بعد الحاق التکاثر تین مرتبہ سورہ اخلاص گیارہ مرتبہ چوتھی رکات میں الحمد کے بعد آیت السی تین بار سورہ اخلاص پچیس مرتبہ جس نے یہ نماز پڑھی اس کو خداوند تعالی قبر کی سختیوں سے بچائے گا اس کے دشمن اس سے خوش رہیں گے اس نماز کے بہت سے فضائل ہیں یہاں مختصر طور سے چند فائدے بیان کیے جاتے ہیں یہ نماز سرورالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے سال میں چھ روز پڑھنے کو کہا گیا ہے آشورہ کے دن ترویہ یعنی آٹھویں ذالحجہ کے دن عرفہ کے دن عید الاضحی پندروین شابان اور رمضان کے آخری جمعے کے دن اور بھی منقول ہے کہ جو شخص ہر صبح تین مرتبہ سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم و بحمده و لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے خدا اقبہ کے جملہ مقاصد پورا کرے گا اور اس روز شیطان کا کچھ بسنا چل سکے گا والسلام